مدنی چھل کے ناظرین سلسلے میں ہم حاضر ہیں مدنی مذاکرے کی مدنی مہک اور آج الحمدللہ ایک بڑے ہی لانگ ٹرانسمیشن یہ سمجھنے کے رہی اور امیر علی سنت کے مدنی پھول بھی ہوئے اور ایک اسلائی بھائیوں کا ایک ہجوم اور دنیا بھر میں عاشقان رسول کی جو ابھی حاضریاں تھیں وہ ہم سب دیکھ رہے تھے اور ماشاء اللہ جو تاثرات جذبات ہمیں شیئر ہو رہے تھے نگران شورا بھی تشریف فرما ہے مفتی صاحب بھی موجود ہیں تو ظاہر یہ ایک بڑا ہی اہم ٹاپک تھا جو یوں سمجھے کہ دو دن سے میڈیا پر سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوا اور ایک دعوت اسلامی سے وابستہ تمام ذمہ داران اور یوں دیکھیں تو ہر عاشق رسول اس موضوع پر امیر علیہ سنت کے جو جوابات تھے ان کو سننے کا ایک اس کا ذہن تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ کم و بیش آخری ڈیڑھ پونے دو گھنٹے امیر علیہ سنت نے اس پر تقریبا جو ہے وہ اپنے مدنی پھولوں سے نوازا ہے تو یہ جو آج جو کچھ ہوا ہے اور یقیناً اس میں جو کچھ کلام ہے وہ بھی بہت کچھ ہے اس میں اور بالخصوص جو آخری جو امیر سنت کے جو الفاظ تھے جو تاثرات تھے تو میں چاہوں گا کہ اسی پر ہی کچھ جو آپ اپنے ہی کچھ الفاظوں میں مزید مدنی پھول جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائیں الحمد رب العالمین و والسلام وسلام سیدم المرسلین امیر سنت کے اس پورے تقریباً اگر کم و بیش میں کہوں کہ آخری دو گھنٹے کہ گیارہ بج کے چھبیس منٹ پر ہم نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا اور ابھی ڈیڑھ بج چکا ہے تو تقریباً یہ دو گھنٹے کے آس پاس جو سلسلہ رہا اگر اسے آپ چند جملوں میں بند کرنا چاہیں تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے محبت اور مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں اصلاح کی کوشش کا عظیم جذبہ اور ایک دور اندیش پرسنٹی کی ایک یہاں پر جو ایک علامت سامنے آئی پھر اس عط قلوی اس عط ذہنی معاملات کو سمجھنے والی ایک عظیم سوچ اور اگر میں اس کو ایک جملے میں کہوں تو کیا عادت ایسی ہوا کرتی ہے یہ وہی چیزیں ہیں اور انہوں نے آج بڑی مطلب کہ کی وہ کہتے کہ دو دو دن کی جو انتظار تھا نا اس میں جو اسلامی بھائی کو جو سوالاتے ہم تو سوالات دیکھے ہم نے کتنے سوالات اسی طرح کے آئے میسیجز آتے رہے اسی طرح کے مگر آپ نے بہت اپنائیت کے ساتھ باز اپنے باز پورے ماضی کی سوچ اور ماضی کے واقعات کو لے کر کے یاد سے نہیں ہے یہ ہماری مطلب برسوں سے پرانی پورا برسوں پرانی سوچ ہے مگر میں اس کو عالی کے شعر میں عرض کروں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے اور یہ شاید یہ اعلیت کا جو مصرعہ ہے شعر کا یہ ہو سکتا ہے کہ کئیوں کے لیے اس میں جواب ہو کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے تو وہ یہ وقت تھا اور وہ وقت ہوا اور امل سنت نے وضاحت فرما دی اور ماشاء اللہ اب تک تو سات رنگ کی وضاحت ہوئی ہے مفتی صاحب اس پورے اس میں اتنا زیادہ کلام انہوں نے نہیں کیا حالانکہ دو دن تک یہ بھی پورے اس میں ہو رہے ہیں آپ کچھ فرمائیں ڈسکشن آپ کے سامنے ہوئی ہے اصل میں جو تھا وہ امیرل السنت نے اتنا بیان کر دیا کہ اب وہ شرح کی شرح کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اور کیا اس کی شرح کریں تو وہ متن تو ہے نہیں ہے پوری شرح ہے بس یہ ہے کہ اس سے وہی بات معلوم ہو گئی کہ امیرل السنت دامت کاتم العالیہ جو ہیں یہ حکیم الامت بھی ہیں اور بالکل آپ کا ایک تو سنت کا ذوق وہ تو آپ ادا کر ہی رہے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو ایک امت کو چلانا کیسے ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ سنت سبز بھی ہے سنت سفید بھی ہے سنت سیاہ بھی ہے اب امیر سنت کس انداز میں امت کو چلائیں اور ایک جو اتنا بڑا آپ نے تنظیم کا جو نظام بنایا ہے اس کو بھی سنت کے مطابق لے کے چلنا ہے یہ ایک ان کا عظیم کارنامہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ کس طریقے سے دیگر سنتوں پر عمل کرنے کے لیے بھی آپ نے ایک انداز اختیار کیا ہے تو ایک زبردست قدام تھا آپ کا کہ جو اپنی جگہ مکمل جامع ہے لاکھوں کروڑوں عاشقانے رسول کا ایک آواز پر لبے کہنا اج اس وقت اس پرفتن دور میں اور ایسے دور میں نفسا نفسی ہے اور میں کہوں کہ بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا بیٹی ماں کی بات نہیں مانتی اور ایک علم و عمل کے حوالے سے سنت و خدمت کے حوالے سے اور پھر جو آخر میں وہ جو ہے نا امین بھائی کے جو جس دنیا میں لوگ ہیں آپ جائیں تو آپ ان کے انداز ان کے رنگ میں جو ایک شریعت کا سنت کا اسلام کا اچھا ساتھ ساتھ وسعت دیکھیے میرے کو وسعت کی طرف جاؤں ساتھ ساتھ یہ کہ جو وہاں کا جو بھی ایک مذہبی وضاقت ہے اور شورفا اور جو وہاں کے جو ہیں وہ جو اختیار کرتے ہیں آپ ان میں رہیں تاکہ وہ آپ کی طرف آئیں گے ورنہ وہ دیکھیں کہ یہ کب تک یہ اس طرح مطلب ہم, ایک ہم تو ایسے نہیں ہو سکتے وغیرہ کر کے اچھا یہ بھی آپ کو پتہ ہو کہ یہ بہت پرانا درد ہے میرے سنند گفت صاحب بہت پرانا درد ہے لیکن یہ کہ بس اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے آپ نے مطلب یوں آج جو لاؤڈلی اور بہت سارے اسلام بہان کے بیچ نے بڑا راز جو اپنا ایک زبردست ذہن عطا فرمایا تو اللہ کرے کہ اس پر ہمیں عمل کا بھی جذبہ ملے دیکھیے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت آپ کی سنتوں سے محبت آپ سے نسبت سے محبت اور امت اس پر عمل کرے یہ محبت اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی میں عرض کروں گا کہ ایک وہ اسلامی بھائی جو کسی بھی وجہ سے دعوت اسلامی کے حوالے سے مدنی کاموں کے حوالے سے ملک و شہر ہو اپنے انداز کے حوالے سے مدنی تحریک سے وابستہ ہونے میں جو ہچکچاہٹ کا شکار تھے کچھ گھبراہٹ کا شکار تھے کچھ اسکالات تھے کچھ تو ان سب کے لیے راہیں ہموار کر دی گئی باہت ہیں. باہت ان باہت سب کی رائے ہموار کر دی اس... اس راہ کے ہموار ہونے میں کوئی دنیا بھی نفع نہیں ہے کہ جہاں مطلب کہ بارہ ہزار اگر نکی کی دعوت دے رہے ہیں یا کہیں مطلب کہ ایک لاکھ بارہ ہزار نکی کی دعوت دے رہے ہیں تو وہ بارہ لاکھ نکی کی دعوت دیں اور یہ بھی آ جائیں نکی کے دعوت دینے کے مدنی کام میں شامل ہو جائیں اور سب مل کر مسجد بر و تحریک میں شامل ہو جائیں ماشا. یہ میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں جو آج اتنی جو طویل وضاحت ہوئی وضاحت بھی بہت ضروری تھی چونکہ ایک بہت پرانا ایک انداز جو چلا چلا آ رہا ہے اس کو اسی وضاحت کے ساتھ ہی بیان کرنا یہی اس کا شاید تقاضا تھا نہیں یہ ماشاء اللہ جس طرح خاص کر یہ آخری جو آپ کلام فرما رہے نا تو میں بیرون ملک کے کچھ ایسے وہ تصور لا رہا تھا سری لنکا میں آپ کا بھی بیان ہوا تھا اب وہ مفتی صاحب ایسے ہی ہوتا تھا کہ وہاں گئے تو وہ بالکل ہم تو بالکل الگ ہی نظر آتے تھے نا تو میں تصور کر رہا تھا کہ اگر انہیں کا کلچر اپنایا جو وہاں کے چونکہ مدارس ہیں اور ماشاء ایک سے ایک بڑے بڑے مدرسے اور ان کا جو اپنا انداز اور بڑی اپنا اپنائیت محبت دیتے ہیں وہ لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر ان کا وہ کلچر اپنا کر اور ان کا جو ایک طریقہ کار ہے جو علماء میں بدائج ہے تو یہ قریب لانے کا جو نا ایک بہت بڑا ذریعہ بنے گا اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ دعوت اسلامی اس سے بہت دین کے قریب اصل مقصد دین کے قریب بزکر بزکر بزکر کرنا ہے نا دین کے قریب کرنا ہے آپ کی کالس بھی ہم انشاءاللہ شاء اللہ اسلام میں شامل کرتے ہیں تو مزید ہمارے مدری مذاکرے کے کچھ سوالات امی... اے... ہمارے حاجی امیر نے لکھے ہوں گے انشاءاللہ ان کو بھی لیتے ہیں اور اسی جو آپ کے ذہن میں سوالات ہوں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ آج ہم مختصر وقت کے لیے بیٹھ سکیں گے ویسے وقت کافی ہو گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی خصوصی مدری مذاکرے کا بھی سلسلہ رہتا ہے جی آج ویسے بادشاہ یہ ایک پلس ہے ہمارے پوری تنظیم تحریک کے لیے بھی کہ آج جیسے انتظار ہوا اور اپنا یہ تو جسے ایک بڑی پیاری بات میر علی سنت نے بھی اظہار کیا کہ ایک پیج پر ہونا اور یہ کہ ہر طرح سے اس کو ویلکم کرنا اور ایک بڑا ہی ایک ایسا یعنی کہ میں نے جو فیل کیا کل سے جو ماحول تھا وہ یہ تنقیدوں والا نہیں جی مسلم کیا کہنا یعنی جو اہل علم اور اقل سلیم رکھنے والے جو افراد ہیں ان کی طرف سے کوئی تنقید پذیر رہی ہے اور ایسی تبدیلی کی جس پہ عمومی طور پہ خوشی ہی کا اظہار ہوا ہے پازیٹیو کامنٹ اور مطلب اچھے تاثرات لوگوں نے دیے اور اسے دعوت اسلامی کی ترقی کے لیے ایک سنگ میل بتایا ہے کہ دعوت اسلامی نے گویا کہ ترقی کا ایک اور اہم ترین زینہ عبور کیا ہے اور شاید ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ ایسا برسوں سے انتظار کر رہے ہوں کہ یار یہ شاید ایسا ہو شاید ایسا ہو نہیں بالکل ہے ہند کے قالیم کا میرے پاس واٹس اپ ہے وہ انتظار میں تھے کئی دفعہ سوچا ہے ماحول سے منسلک ہونے کا اب میں آؤں گا انشاءاللہ میں کال چلائے مدنی مذاکرے کی مدنی محک سلسلہ بہت اچھا ہے میں محمد مزمل اتاری جامعت المدینہ سما سٹا سے عرض کر رہا ہوں کہ آج مدنی مذاکرے میں مسکرات اور یاد آخرت کا ذکر ہوا تو ہر وقت یاد, ر... یاد آخرت رہے اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں ماشاء اللہ یہ آپ نے سوال یاد رکھا یہ بھی بڑی شروع سے تھے موتی صاحب کیا فرما دیں جی بڑا جی اس میں بہت ساری صورتیں اب اصل تو رکت پیدا کرنے کے لیے آخرت کی یاد پیدا کرنے کے لیے سب سے جو بہتر طریقہ کار ہے وہ تو صحبت صالحین ہے نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے اور مدنی ماحول الحمد دعوت اسلامی کا اس حوالے سے بڑا ہی جو ہے وہ معاون ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ اس ماحول سے وابستہ رہیں گے اجتماع میں آنا جانا رہے گا تو یہ فکر آخرت بھی پیدا ہوگی دل کے اندر رقت بھی پیدا ہوتی رہے گی پھر اس کے بعد جو کتابیں ہیں اس موضوع کے پر جہنم کے حوالے سے جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں ان کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی فکر آخرت پیدا ہوتی رہے گی سوالا جو سوال ہوا ہے اس کا بھی بڑا ایک خوبصورت امتزاج میں کہوں گا انہیں بہت ایک سوال جی سکتے جی ہیں کہ مسکرانے کے فضائل بھی ہیں اور آخرت کی یاد میں رہنے کی بھی اہمیت کم نہیں ہے ان دونوں صورتوں کو کیسے یکجا کیا جائے تو اس پر ماشاءاللہ یہ جو ہوا اور میں اس پر یہ غور کر رہا تھا کہ آپ دو جہاں صلی اللہ علی ولی وسلم کی مبارک ذات کے لیے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ دائم الفکر تھے جی ہے نا مگر صحابہ کرام علیہ مردوان کے سے جو روایات ہیں اس میں مسکراہٹ کی کتنی تبسم کی آپ کی جی روایات ہیں کہ جب بھی دیکھا مسکراہٹے دیکھا تو یہ چیزیں پھر وہ ایک چہرے پر مسکراہٹ کا ہونا تبسم کا ہونا پھر دل میں آخرت کا اور اللہ تعالی کی یادوں کا ہونا اس کا بڑا یہ تھا تو جو شروع سے تھے یہ شاید دوسرا یا تیسرا سوال تھا تو جو شروع سے تھے ان کو ماشاءاللہ اس سوال کے جواب میں ہو سکتا ہے کہ لطف ملا ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ سرکاری دعالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک نامی نامی ہی المتبسم ہے المتبسم یعنی وہ ہستی کے جو مسکرانے والی ہو ماشاءاللہ اللہ جی کال چلائیے میرا نام شہروز عظمت ہے ساؤتھ افریقہ سے مدنی مذاکرہ کی مدنی محک بہت ہی میٹھا سلسلہ ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی الحمد للہ ہر کام میں پہلے پہل رہی ہے تو ماشاءاللہ اللہ اب تمام رنگوں کے محمد شریف یہ بھی دعوت اسلامی کا بہت اچھا اقدام ہے اللہ تعالی دعوت اسلامی کو دن بارہویں رات چوبیسویں ترقی عطا فرمائے بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کرنے کا میں تو سچی بات ہے میں تو منتظر ہوں وہ گھڑی کب آئے گی جب میں کم از کم یہ جو سات رنگ جو بیان ہوئے ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں ان سات رنگوں کے امام بیل ہوئے دل, دل, دل کرتا ہوں روزانہ ایک ایک مطلب وہ جیسے جیسے بھی ہوتی رہے گی یہ ایک خوبصورت اور ایک آپ نے یاد ہوگا ایک دفعہ فرمایا تھا کہ آئے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام شہزادیوں کا ذکر کرنے کا مجھے بہت اچھا لگا تھا اس کے بعد اس کو ایک چند جگہوں پر ہم نے میں نے تو میرا ذہن بنا تھا کہ اس کو میں بیان کروں है. اور بیان بھی کیا آزاد کہ تمام شہزادیوں کا ذکر بھی ہونا چاہیے اب اس طرح یہ جیسے سات رنگوں کا پتا چلا تو چترام سے ہو سکے ہم کریں تو اللہ عمل کی توفیق عطا طا فرمائے ماشاء اللہ جی کال دیکھ محمد رضوان پادری سے کہنا ہے کہ جو اجتماع جو ہمارا ہوتا تھا جو سالانہ اور جو تو جب یہ ماشاءاللہ اتنی اچھی تبدیلی ہوئی ہے اس کا بھی کوئی ایسا سیٹنگ بنائے کہ اجتماع دوبارہ وہ شروع ہونا سالانہ بھی شروع ہو اور وہ بھی شروع ہو تاکہ جتنے پہلے ہیں وہ سارے اس چیز میں شرکت کر سکیں اور اپنی بھرپور طاقت سے دوبارہ وہ سامنے ظاہر ہونا آپ دعا کریں اللہ کریم ایسے اسباب اور ایسے حالات عطا فرما دیں کہ پھر سے دھوم دھامو مدنی کاموں کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے بین الاقوامی سالانہ اجتماع کیا دعا کریں اللہ تعالی خیر فرمائے جی ہائی خوف امین آخرت کے حوالے سے تو مطلب یہ کہ بڑا کہا جملہ دعا عمیرے دعا امیر سنت نے فرمائی کہ جتنا ہم برداشت کر سکیں اللہ میں اتنا اپنا عطا فرمائے تو اگرچہ وہ ماحول بھی بڑا ایک رکت بھرا ماحول بن رہا تھا یہی مسکراہٹ اور اس سے جب چلا اور قبر جو ہے وہ کیڑوں کا گھر ہے اور یعنی لباس اس لباس سفید لباس کفن کی یاد دلاتا ہے تو یہ جو امیر سنت کا جو یہ ایک سوچ بنتی ہے بعض اوقات تو میں یہی اس ٹائم یہ سوچ رہا تھا کہ ایک عام جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتا ہے اسلام بھائی یہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں لائے جیسے اذان سننے کے آداب میں امیر اور نے ایک مدر مذاکر فرمایا کہ تصور باندھے کہ جب میں قبر میں لٹا ہوں گا میری قبر پر اذان ہو رہی ہوگی تو ایک رہ ذہن بنتا ہے نا تو یہ ایک مطلب عادت اگر بنانی ہو تو اس کے لیے وقتاً فوقتاً ہم اپنا وہ کیا انداز اختیار کریں کہ جس سے ہماری طبیعت میں بھی یہ چیزیں اللہ تعالی کی معاریفت جی. معرفت الہی اور ایک دل لگا رہنا نیکی میں عبادت میں مجھے تو میں مجھے نہیں میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ میرے سنت یہ کل رات والا جو ہوا تھا لباس اور میرے سنت جی. ایک بڑا خوبصورت لباس سے بتن فرمایا اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں بہت پیارے لگ رہے تھے اللہ نظر بس سے بجائے بہت پیارے لگ رہے تھے تو مگر اس وقت کس مطلب میں یہ سوچ رہا تھا آخیں بھیگی اور ایک رقط آپ کو تاری ہوئی شاید مجھے وہ ایک لمبا یاد آ رہا ہے کہ آپ فوراً مطلب کہ کمرے سے باہر نکل کے شاید یوں نکل گئے شاید وہ گھری ہوگی کہ آپ یوں نکل گئے ہوں گے اور اپنا رونا مجھ پر ظاہر نہیں ہونے دیا مگر آج آپ نے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ ہوا تھا اور میری تعریف ہوئی اور میری آنکھیں بھر گئیں اور پھر وہاں اپنے قبر کو بھی یاد کیا تو یہ سب کچھ یار معرفت کی باتیں آج امید اللہ تعالیٰ سے محبت اللہ تعالیٰ کا قرآن ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں اور وہ اپنی اس تعریف کے اندر اپنی آپ کو قبر و آخرت کی تیاری میں گم کر رہا ہو تو یہ اللہ ہی کی بڑی اس پر رحمت ہے اور اس کی بڑی, بڑی کرم نوازی ہے اللہ ہمیں بھی اس کا صدقہ اور ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے کال دیں حافظ حافظاری اسلام آباد سے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابھی امام شریف کے حوالے سے جو میرے سنت نے فرمائے اور ابھی اسلامی والے جب بھی باہر جائیں گے تو ان کی پہلے پہچان سبھا امامہ تھی اب دا اسلامی کی پہچان کیسے کسی عام اسلامی بھائی کو پتہ چلے گی اور اس کے علاوہ عام سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسے کام بھی ہوتے ہیں ایسے کام سر انجام ہوتے ہیں تو ان میں سے ابھی یہ سات رنگ کے امام شریف ہیں تو عام ہمارے اسلامی بھائی کو بھی اگر اس میں ملا دیا جاتا ہے بازگت ہوتے تو نہیں ہے لیکن ملا دیا جائے تو اس میں والے سے کو جواب فرما لیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی والوں کی پہچان کل بھی سنتوں پر عمل کرنا تھا آج بھی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا انشاء اللہ یہ ایک نے رسول کی مدنی تحریک ہے اور اس کے رسول محبت رسول چاہت رسول اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم پر عمل اور اس کی ایک اپنی تربیت ہے اس کا ایک اپنا انداز ہے دعوت اسلامی کا ملے سنت کی ایک اپنی اپنی جو ڈیلیور کیا ہے نا وہ ہے تو یہ رہے گا اللہ تعالی کی رحمت سے اور بہتر ہی ہوگا ان اللہ تعالی اور ہے یہ کہ ایک تحریک کے بانی نے سنتوں پر عمل کرنے کو جس انداز اور آج ظاہر کیا ہے کہ اس طرح کیا جائے یہ سمجھیے کہ یہ پینتیس چھتیس سینتیس سال سے جو اپنی تحریک لے کر چل رہے ہیں تو انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا اور جو ہم تک یہ بات پہنچائی اور ہمیں جس پر یہ عمل کی ترغیب دلائی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بہت جلدی اللہ نے چاہا اس کی مدنی باہر دنیا بھر میں دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اور بہتر ہی ہوگا دعوت اسلامی والے دعوت اسلامی کے ایک اپنے انداز پر ایک مزاج پر طریقہ کار تو ہے نا ہمارے پاس کہ یہ طریقہ یہ طریقہ یہ طریقہ تو امید ہے کہ اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر نظر آئے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ ماشاء اللہ مرشد کی جو رہنمائی فرمائی ہے اس پہ لبئی کہتے ہیں میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر آپ لباس کے جو کچھ سنت رنگ ہیں میں سے کچھ کے بارے میں بتا دیں تو آپ کے بڑی مہربانی ہوگی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اس میں لباس کے حوالے سے تو کچھ کلر مختلف حدیثوں کے اندر آئے ہیں سبز کلر بھی آیا ہے سرخ دھاری دھار لباس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم نے زیب فرمایا ہے کہ سرخ لباس تھا دھاری دھار وہ آپ نے پہنا اسی طرح جو اس زیادہ تر حضور علیہ السلط اسلام کا لباس پہننا رہا ہے اور جس کی اب ترغیب دلایا کرتے تھے وہ سفید کلر ہے کہ سفید رنگ کی ترغیب دلاتے تھے اور خود حضور علیہ السلط اسلام کا اکثر لباس یہ سفید رنگ کا ہوا کرتا تھا باقی اس کے علاوہ اور بھی بعض کلر ہیں بعض اور رنگ جو ہے وہ شمائل ترمیزی کے اندر موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زیب فرمائے ہیں ماشاء اللہ کال دیں سوال میرا یہ سر میں نے پوچھا تھا شرک کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے یعنی شرک سے کس طرح بچا جا سکتا ہے جی اس بارے میں میرا یہ سوال شرک شرکی جی ماشاء اللہ مجھے لگتا ہے شاید یہ میلادال میلاد حال میں اسلام پہ پہنچ گئے واہ کیا بات ہے اسلام بھائیوں کی ابھی ابھی مدنی اور ابھی ملاد بھی اتر رہی خصوصی مدنی میں شرکت کے لیے جی مزید صاحب شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک کرنا یعنی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے ویسا ہی کسی دوسرے کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے والا ایسا ہی کسی دوسرے کو ماننا یہ شرک کے گا یا کسی دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ عبادت کے لائق سمجھنا یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جاتی ہے اسی طرح کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھا تو یہ شرک کہ لاتا ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالی کی ذات یا اللہ تبارک و تعالی کی صفات کی مثل نہیں مانا عبادت کے لائق نہیں مانا تو اس کو شرک نہیں کہا جاتا صفات مثلا اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے دیکھنے والا ہے تو وہ خود سے سننے والا خود سے دیکھنے والا ہے اس کو کوئی دینے والا نہیں بلکہ وہ خود سے سمیع و بصیر ہے جبکہ انسان کی جو صفات یا سننے دیکھنے کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے سے ہے تو یوں البندے کا جو دیکھنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے سننے کی طرح نہیں ہے تو جب یہ بات ختم یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح نہیں مانا نہ اس کی ذات کی طرح نہ اس کی صفات کی طرح نہ اس کو عبادت کے لائق مانا تو یہ شرک نہیں ہوتا جی ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ صلی اللہ ایک سوال ہوا تھا کہ فرض پڑھ کر جب پیچھے لوگ چلے جاتے ہیں تو اگرچہ پہلے ایک تأثر یہ لیا جاتا تھا کہ نماز پیچھے جگہ بدل کر وہ پڑھتے لیکن واقعی یہ بڑی پیاری توجہ آج اس حوالے سے بھی دلائی کہ بعضوں کا لگتا یہ کہ ہمارا دل نہیں لگتا مسجد میں اور ایک دم سے باہر جا کر اپنی بات چیت یا دیگر معاملات میں مطلب ہم مصروف ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک سمجھنے کہ مسجد میں ایک تو آنا مشکل تھا اب مسجد میں آگئے تو اب مسجد میں دل لگے تو وہ کون کون سے وہ انداز اختیار کیے جائیں کہ جس سے ہم مطلب اور اوراد و وظائف تلاوت اور جو بزرگوں کا ایک انداز رہا اور خود ہم اورد و وظائف کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں کہ ہر نماز کے باتیں تیس مرتبہ سبحان اللہ س مرتبہ الحمد للہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے دیگر اولاد و بظائب بھی پڑھنی چاہیے لیکن باقی یہ بات ہے کہ موبائل فوبیا جو ہے نا وہ ایسا عروج پر ہوتا ہے کہ ایک دم سے بس وہ کسی طرح باہر نکل جائیں اور یا تو آپس کی گپ شپ ہو تو بعد اوقات ایسا ہوا ہے کہ کسی بات پر توجہ دلائی گئی تو وہ تبدیلی آ جاتی جیسے ماشاء آپ کا بیان جو سنا تھا دور حدیث شریف نے قرآن پڑھنے کے حوالے سے جو رغبت ملی تھی تو یہ اکثر نوٹ ہوتا ہے کہ جیسے کبھی ایسا بیان ہوتا ہے نا تو پڑھنے والوں کی تعداد پہلی سخت میں قرآن کی الماریوں کے پاس تو اس حوالے سے بھی اگر کچھ مدنی پھول مل جائے تو اللہ کرے کہ اس میں بھی ہمارا دل لگ جائے مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں نہیں تو وہ تو آپ ایک سر یہ ہے کہ جیسے یہ میری نے فرمایا بھار فوراً نکلنے کی تو یہ واقعی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے ان کا ایک انداز ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں مثال کے طور پہ آئے ہیں تو وہ ایسی جگہ پر بیٹھتے ہیں کہ جہاں سے ان کو فرض پڑ کے فوراً نکلنے کو مل جائے یعنی وہ آئیں گے بالکل آخر میں اور گیٹ کے پاس سیڑھی کے پاس ایسی مقام پہ بیٹھیں گے کہ ابھی بس امام صاحب نے پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرا یا نہیں پھیرا پہ انہوں نے بھاگ نکلنے وہاں سے تو ایسا انداز اختیار کرتے ہیں تو یہ واقعی ایک بہت قابل غور بات ہے کہ ملک کی سختی کو کہیں گا سے کوئی قلب کی سختی کی کوئی علامت کہی جا سکے گی جی بالکل آپ کسی کو ہم کہ تو نہیں سکتے کہ یہ جو ہے وہ منافق ہے اس میں کچھ ایسی بات پائی جاتی ہے ورنہ سیدنا ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالی جو تابی کبیر ہے ان کا یہ فرمان ہے کہ مومین کی مثال مسجد کے اندر ایسے ہوتی ہے جیسے مچھلی کی مثال پانی میں hmm. اور منافق کی مثال مسجد کے اندر ایسی ہے جیسے کسی وحشی پرندے کو پنجرے کے اندر ڈال دیا oh. تو وہ بھاگنے کی کرتا ہے فوری طور پر تو ایسا نہیں کرنا چاہیے مومن کا دل تو مسجد سے مولک رہتا ہے اور مسجد کے اندر جس کا دل لگاو ہو تو قیامت کے دن اس کو اللہ تبارک بالا کے عرش کا سایہ بخاری شریف کے دن سے مبارک ہے تو مسجد سے دل لگانا چاہیے کال چلا۔ میرا سوال نگرانی شورا سے یہ ہے کہ ہمارے دعوت اسلامی کے جتماعد میں جب مبلغین بیان کریں گے تو اس وقت بھی مبلغین کسی قسم کا بھی امام شریف جو کہ سات رنگ مدنی چینل پر بیان ہوئے تو کوئی سا بھی امام شریف پہن کر جو ہے وہ بیان کی ترتی بنا سکتے ہیں جگہ کا مواقع جیسا فرما دیا ابھی, ابھی ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو یہ دو تو الگ الگ رنگ میں بیٹھے ہوئے تو دعوت اسلامی کا اب کیا انداز ہوگا اس پر امیر سنت ماشاء اللہ مدنی پھول فرما چکے عطا فرما چکے بلکہ یہاں تک فرما چکے کہ اگر کوئی مدنی اس طرح امامہ شریف بھی نہیں پہنتا اور اگر وہ ٹوپی پہنتا ہے وہ داڑھی والا ہے رنگین کپڑے پہنتا ہے تو اس کو دعوت اسلامی کی ذمہ داری دیں آپ بعدوں کا اس میں ٹیلنٹ ہوتا ہے صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ نہیں چلو بچارہ نہیں وہ اس کو نہیں اختیار کر پاتا مگر اس میں کوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں قابلیتیں ہوتی ہیں بہت کچھ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بھی اسباب ہوں گے تو ایسی صورت میں اسے سے آپ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی ذمہ داریاں دیں مجالس ہیں شعبہ جاتے ہیں 104 چار سے زیادہ شوبہ جاتے ہیں دعوت اسلامی کے ان میں آپ ان کو شامل کریں علاقے میں مدنی کام ہیں نگرانیاں ہیں ماشاءاللہ کر سکتے ہیں کئی کرنے والے تو یہ سب نے تاکہ سب مل کر دعوت اسلامی کے سنتوں کے خدمت کر سکے اور مسجد بھرو تحریک میں سب شامل ہو سکے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا ہند امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صل حبیب اللہ محمد